اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلوہے سے اتارا اور ان کے دلوں میں راب ڈالا ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو ق...